بسم اللہ الرحمن الحمد الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ محترم مسلمان بھائیو بہنو انصار و, بہن و, و مہاجرین اور مجاہدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاذ محترم مولانا عبدالحادی مجاہد حفظہ اللہ کی کتاب عالم اسلام پر مغرب کی فکری الغار سے آج ہمارا دسواں درس ہے آج کے درس کا عنوان ہے دور حاضر کا نظریاتی ارتداد علامہ ندوی رحمہ اللہ کی نظر میں استاد محترم فرماتے ہیں کہ مغرب کا اسلام اور مسلمانوں میں نظریاتی ارتداد پھیلانے کا منصوبہ مسلمانوں کے خلاف تاریخ کا سب سے خطرناک منصوبہ ہے جس نے گزشتہ ڈیڑھ صدی کے طویل عرصے میں نظریاتی سیاسی اور نشریاتی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے لاکھوں مسلمانوں کو اسلام سے بیگانہ کر دیا جس کی وجہ سے وہ علانیہ طور پر کفر کے جنڈے تلے اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو مغربی افکار و نظریات کو ماننے والی مسلمان نسل یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ عملاً ایک شریح ارتداد میں مبتلا ہے اور نہ ہی دنیا اسلام کے علماء نے اس پہلو کی طرف توجہ دی ہے کہ موجودہ دور کا ارتداد جو کبھی کمیونزم کبھی مغربی لبرالزم اور کبھی جمہوریت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے در حقیقت اللہ جلشانہ کی حاکمیت اعلی کو نہ ماننے کا نام ہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ایک طرف یہ ارتداد ایسی حیران کن پیچیدہ شکلوں میں ہے کہ اس کے اندر موجود کفر کی حقیقت آسانی سے نظر نہیں آتی اور دوسری طرف ہمارے دینی مدارس کے نصاب میں نظریاتی عقیدوی اور زمانے کے جدید کفریہ خیالات اور نظریات کے تعارف پر مشتمل موضوعات کو کوئی جگہ بھی نہیں دی گئی جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ان دینی مدارس سے فارغ ہونے والوں میں سے اکثریت کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ دور حاضر کی ارتدادی سرگرمیوں اور ان کے خطروں سے بے خبر ہوتے ہیں یا باخبر ہوتے ہوئے اس سے بے توجہی برتتے ہیں اللہ جل جشانہ کا شکر ہے کہ اب بھی امت میں زمانے کے نبز شناز دلسوز اور سمجھدار علماء موجود ہیں جو ان فتنوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور جو امت کو زمانے کے ارتداد کی حقیقت اور شکلوں سے باخبر کرتے ہیں انہیں علما میں سے ایک علامہ سید ابو الحسن علی اندوی رحمہ اللہ ہیں جو کہ ہندوستان کے بیسویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور بہت ہی وسیع النظر شخصیت تھے اور دنیا کے احوال اور انقلابات سے باخبر انسان تھے علامہ ندوی رحمہ اللہ کا تعارف علامہ سید علی الحسینی الدوی نے انیس سو چودہ میں ہندوستان کے اتر پردیش صوبے میں رائے بریلی کے تکیہ کلا نامی گاؤں میں ایک بڑے عالم علامہ سید علی الحسینی کے گھر میں آنکھ کھولی ان کے والد صاحب نے ہندوستان کی گزشتہ آٹھ صدیوں میں گزرے ہوئے علماء کے تذکروں اور سوانح پر آٹھ جلدوں میں الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام کے نام سے ایک بڑی کتاب لکھی جس کا شمار دنیا اسلام کے کتب خانوں کی اہم کتابوں میں ہوتا ہے آپ امام المجاہدین سید احمد شہید رحمہ اللہ سے نصبی تعلق رکھتے ہیں علامہ ندوی رحمہ اللہ نے چودہ سال کی عمر تک مروجہ علوم پڑھے فارسی عربی اور انگریزی زبان سیکھی اور پندرہ سال کی عمر انیس سو انتیس میں ندوت العلماء لکھنؤ کے دار العلوم سے دورہ حدیث کیا بعد میں علامہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی سے لاہور میں تفسیر کا علم حاصل کیا اور دار العلوم دیوبند میں علامہ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے حدیث اور تفسیر پڑی علامہ ندوی رحمہ اللہ انیس سو اکتالیس سے اپنے وفات یعنی انیس سو ننانوے تک دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنو کے رئیس رہے انہوں نے اسلامی فکر اور اسلامی دنیا کے اہم موضوعات پر اسی سے زیادہ کتابیں اور سینکڑوں مقالے تصنیف فرمائے علامہ ندوی دوسروں سے زیادہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ مغرب کا موجودہ نظریاتی اور اخلاقی فلسفہ الحاد کی بنیاد پر کھڑا ہے اور جو کوئی دل سے مطمئن ہو کر اس کو مان لے وہ مرتد ہو جاتا ہے اس لیے انہوں نے اپنے ایک تاریخی اور عالمی مقالے میں اس کڑوی حقیقت کی وضاحت کی ہے کئی سال پہلے مصر کے المسلمون رسالے میں افتاحیہ کے طور پر انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جس کا نام تھا ردن ولا ابا بکر لہ چونکہ علامہ ندوی کے اس مقالے میں ایسے حقائق کے بارے میں واضح علمی اور شرعی موقف بیان ہوا ہے جن کا ہمارا معاشرہ بھی ایک عرصے سے سامنا کر رہا ہے اور امریکہ کی دخل اندازی کے بعد انہی نظریات کو امت مسلمہ پر مسلط کرنے کو پاکستانی اور افغانی حکومت نے اپنا بنیادی فریضہ سمجھا ہوا ہے اور اسی کے لیے امریکہ نے ان کو تمام اختیارات دیے ہوئے ہیں اس لیے ضروری تھا کہ اس موضوع کو ایک ایسے فرد کے قلم سے افغان و پاکستانی مسلمان اور مجاہد معاشرے کے سامنے پیش کیا جائے جس کا علمی رسوخ تقوا انصاف وسعت نظر حکمت اور تجربہ تمام مسلمانوں میں بلا اختلاف مسلم ہو ان تمام باتوں کے پیش نظر اس مقالے کو بغیر کسی کمی ویشی کے اس کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے ہمیں امید ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی مجاہد قوم کو زمانے کے ارتداد کے خطرات سے خبردار کرنے کا فریضہ ادا کر سکیں گے مقالہ پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ردتن ولا ابا بکر لہا ارتداد ہے لیکن اس کے لیے کوئی ابو بکر جیسا نہیں علامہ الحسن ندوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں ارتداد کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں جن میں سب سے بڑا اور سخت عرب قبائل کا ارتداد تھا جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد پیش آیا یعنی وہ زبردست باغی تحریک جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بے نظیر آزم و ایمان سے سر اٹھاتے ہی کچل دیا تھا دوسرا بڑا ارتدادی واقعہ نصرانیت اختیار کر لینے کی وبا تھی جو ہسپانیہ سے مسلمانوں کے اخراج کے بعد پھیلی اور بعض ان دوسرے ملکوں میں بھی رونما ہوئی جو مسیحی مغربی طاقتوں کے زیر نگی تھے اور عیسائی پادری اور مشنری بھی وہاں اس مقصد کے لیے سرگرم تھے ان معتدبی واقعات کے علاوہ اسلامی تاریخ میں ارتداد کے وہ اکا دکا واقعات بھی ہیں کہ مثلا ہندوستان میں کسی خفیف العقل اور پست فرد نے اسلام کو چھوڑ کر برہمانیت یا آریہ سماجیت اختیار کر لی لیکن ایسے واقعات شاز و نادر ہی ہوئے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر بد نصیب ہسپانیہ کے فتنہ نسرانیت کو ارتداد مانا جائے تو اس کو مستثنا کر کے کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کسی عام ارتداد سے آشنا نہیں ہوئی ہے جیسا کہ معرخین مذہب کا اعتراف ہے گزشتہ زمانے میں ارتداد کے کسی بھی واقعے کے بعد دو قسم کے نتائج سامنے آتے تھے پہلا مسلمان مرتد ہونے والے لوگوں سے سخت نفرت کرتے دوسرا مرتدین کو اسلامی معاشرے سے الگ شمار کیا جاتا صرف ایک ارتداد کی وجہ سے مرتد اور اس کے رشتے داروں کے درمیان سارے تعلقات اور رشتے ٹوٹ جاتے تھے ارتداد ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے اور ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہونا شمار کیا جاتا تھا مرتد کا خاندان اس کا بالکلیہ بائیکاٹ کر دیتا اور اسے اپنے آپ سے بالکل الگ کر دیتا تھا نہ تو اس کی عورتوں کے ساتھ کوئی نکاح کرتا نہ کوئی اسے اپنی بہن اور بیٹی دیتا اور نہ ہی اس مرتد اور اس کے گرانے کے درمیان میراث کا معاملہ ہوتا اس زمانے میں ارتداد کے واقعات سے مسلمانوں میں اپنے دین کے دفاع اور ادیان کے درمیان تقابل کرنے اور اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا تھا جب بھی کسی علاقے میں ارتداد کے واقعات رونما ہوتے تو وہاں کے علما اور مبلغین اور مصنفین فتنہ ارتداد کا دلائل کے ساتھ رد کرتے اور اس کے اسباب کو معلوم کر کے لوگوں کے سامنے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے میدان میں اتراتے اور اسلام کی خوبیاں اور دوسرے ادیان سے اس کے امتیازات لوگوں کے سامنے بیان کرتے گویا اس مسلمان معاشرے کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ جیسے قلق و اضطراب بے چینی اور غیر و غذب کی ایک موج آ کر سب کو تہوالا کر گئی ہو یہ حوادث مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے اور کیا خواص کیا عوام سب کے یہ ایک ہی بات اور ایک ہی فکر ہوتی تھی غرض یہ کہ گزشتہ زمانے میں مسلم معاشرے میں پیش آنے والے ارتداد کے واقعات بہت کم ہوا کرتے تھے اور ان واقعات کا مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر کوئی خاص اثر بھی مرتب نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اب کچھ عرصے سے دنیا اسلام کو ایک ایسے ارتداد سے سابقہ پیش آیا ہے جس نے پوری اسلامی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور جو اپنی قوت عموم اور شدت کی وجہ سے گزشتہ تمام ارتدادی تحریکوں سے بازی لے گیا ہے دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں بچا جو اس فتنہ ارتداد کی غارتگری سے محفوظ رہا ہو بلکہ ملک تو ملک اب تو خاندانوں میں بہت کم گرانے ایسے نظر آتے ہیں جو اس فتنے کے اثرات سے محفوظ رہ گئے ہوں یہ وہ ارتداد ہے جو مشرقی اسلامی دنیا پر مغرب کے سیاسی نشریاتی اور تہذیبی حملوں کے نتیجے میں پیدا ہوا یہ فتنہ ارتداد اسلامی دنیا اور اسلامی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر موجودہ زمانے تک کا سب سے بڑا ارتدادی فتنہ ہے ارتداد کی تعریف اسلام کے عرف اور شریعت کی اصطلاح میں ارتداد کے معنی ایک دین کے بدلے دوسرا دین اور ایک عقیدے کے بدلے دوسرا عقیدہ اختیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان کا انکار کرنا دین کی جو باتیں تواتر کے ساتھ منقول ہیں اور جو کچھ اسلام میں قطعی طور پر بغیر کسی شک و شبہ کے ثابت ہے اس کا انکار کرنا گزشتہ زمانے میں مرتد کی پہچان گزشتہ ادوار میں کوئی شخص یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا انکار کر کے اسلام سے مرتد ہو جاتا یا اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت یہودیت یا برہمنیت اختیار کر کے مسلم معاشرے میں مرتد شمار ہوتا تھا یا کبھی الحادی راہ اختیار کر کے وہی اور آخرت کا منکر ہو کر لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر کافر ہو جاتا تھا پھر جو شخص بھی مرتد ہو جاتا تو وہ یا تو نصارہ کے کلیسا یا یہودیوں کے ہیکل جاتا نظر آتا یا پھر برہمنوں کے بتخانوں میں پایا جاتا جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کا ارتداد مسلمانوں پر واضح ہو جاتا اور مرتد دور سے ہی پہچان لیا جاتا تھا اس کی طرف انگلیاں اٹھتی اور مسلمان اس شخص سے تمام امیدیں منقطع کر لیتے تھے الحاصل عام طور پر کسی کا ارتداد کوئی راز نہیں ہوا کرتا تھا یورپ کی تجالی طاقتوں نے مشرق میں ایسے نظریات پھیلائے جو دین کی بنیادوں اور اللہ تعالی کے انکار پر مبنی تھے یعنی وہ قادر مطلق ذات جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور جس کے دست تصرف میں کائنات کی ذمہ میں کار ہے یورپ کے نظریات کی بنیاد اس ذات کے انکار پر قائم تھی اللہ الخل المر پیدا کرنا اور حکم چلانا صرف اسی کا حق ہے ان کے فلسفے عالم غیب وہی نبوت شرائع سماویہ اور روحانی و اخلاقی قدروں کے انکار پر قائم تھے یورپ کے ان فلاسفروں میں سے بعض تو بیولوجی، حیاتیات کے نظریائی ارتقاء سے بحث کرتے تھے تو بعض مباحث اخلاق سے بعض کے افکار روحانی تربیت کے گرد گومتے تھے تو بعض دیگر نے اقتصاد اور سیاست کا موضوع اپنایا ہوا تھا یہ فلسفے اگرچہ ظاہری طور پر اغراض و مقاصد کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کتنا ہی اختلاف رکھتے ہوں لیکن ایک نقطہ نظر پر سب متفق تھے کہ انسان اور دنیا کو صرف مادی نظر سے دیکھا جائے اور دنیا میں انسان کی زندگی کا لائحہ عمل مادی علتوں کی بنیاد پر تشکیل دیا جائے آج ان فلسفوں اور نظریات نے مشرقی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور یہ نظریات ان کی رگ و ریشے میں رچ بس گئے ہیں یہ فلسفے دنیا کی تاریخ میں اسلام کے بعد سب سے بڑے اور طاقتور دین کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں اسلامی ملکوں کا وہ طبقہ جو علم و فہم کے لحاظ سے ممتاز تھا اس دین پر فرفتہ ہو گیا اور ان نظریات میں اچھے برے کی تمیز کیے بغیر کلی طور پر ان سب کو ایسے قبول کر لیا جیسے مسلمان اسلام کو اور عیسائی مسیحیت کو کلی طور پر مانتے ہیں یہ لوگ اپنے ان نظریات کے راہ میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اس کے شاعر کی عزت کرتے ہیں اس کے رہنما اور دائیوں کی عظمت کا کلمہ پڑتے ہیں اپنی تصانیف کے ذریعے لوگوں کو اس دین کی دعوت بھی دیتے ہیں اور ان تمام ادیان طریقوں اور نظریات کی تجلیل کرتے ہیں جو ان کے مغربی نظریات سے متصادم ہوں اور ایسے تمام لوگوں کو اپنا بھائی شمار کرتے ہیں جو ان کے نظریات کے پیروکار ہوں اس طرح یہ سب لوگ ایک گرانہ ایک امت اور ایک بلاک بن گئے ہیں رہی یہ بات کہ ایسے نظریاتی مرتد لوگوں کا دین کیا ہے اگرچہ اس کے ماننے والے اس کو دین کا نام دینے سے انکاری ہیں ان کا دین کائنات کو وجود میں لانے والی اس علیم و خبیر ہستی کا انکار ہے جو مالی کے تقدیر بھی ہے اور رہنمائے حیات بھی اللہ و قدرا فہد حیات بعد الموت حشر و نشر جنت و دوزخ اور ثواب و عذاب کا انکار نبوت و رسالت کا انکار شرائع سماویہ اور حدود شرعیہ کا انکار اور اس حقیقت کا انکار کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوق پر اپنے عظیم تر خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت فرض کی ہے اور ہدایت و سعادت کو ان کی پیروی میں منحصر کر دیا ہے اور اس بات کا انکار کہ اسلام وہ آخری اور دائمی پیغام ہے جو دین و دنیا کی تمام سعادتوں کا کفیل ہے اور زندگی کا ایک ایسا نظام ہے جو سب سے اعلی و افضل ہے اور اسلام ہی وہ دین ہے جس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں مقبول نہیں اور جس کے بغیر دنیا کے فلاح و سعادت کا کوئی امکان نہیں اور اس کا انکار کے دنیا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے اور انسان اللہ کے لیے آج جس طبقے کے ہاتھ میں اکثر اسلامی دنیا کا کنٹرول ہے وہ اسی دین کا پیروکار ہے اگرچہ یہ سب اس خود ساختہ دین پر ایمان رکھنے اور اس کا دفاع کرنے میں ایک جیسے نہیں بلکہ ان میں سے بعض تو یقیناً اللہ جل شاہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام کو بھی دین کی حیثیت سے مانتے ہیں لیکن اس طبقے کی غالب اکثریت کا دین مادیت اور مغرب کا وہ فلسفہ ہے جو الحاد پر قائم ہے میں پھر کہتا ہوں کہ یہ وہ ارتداد ہے جس نے پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ہر گھر اور ہر خاندان پر اس کا حملہ ہوا ہے یونیورسٹیوں کالجوں اسکولوں اور دیگر اداروں سب پر اس کی یورش ہوئی ہے مشکل ہی سے کوئی ایسا خوش قسمت خاندان ملتا ہے کہ جس کو اللہ جل شاہ نے محفوظ رکھا ہو اور اس میں اس نئے مذہب کے عقیدت گزار موجود نہ ہو اگر آپ کو کبھی اس طبقے کے لوگوں سے بات کرنے کی نوبت آئے اور آپ ان کو چھیڑ کر ان سے اندر کی بات اگلوائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ یا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے یا یوم آخرت کے انکاری ہوں گے وہ یا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوں گے یا پھر قرآن کو ایک معجزہ اور رہتی دنیا تک کے لیے زندگی کے قانون کی حیثیت سے نہیں دیکھتے ہوں گے ان میں گمراہی کے اعتبار سے سب سے کم خطرے میں وہ شخص ہوگا جو اس قسم کی بحث کے دوران کفریات بکنے کی بجائے یہ کہے کہ ہم نہ تو ان مسائل میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہمارے دل میں ان کی کوئی خاص اہمیت ہے اس طبقے کے نظریات بغیر کسی شک و شبہ کے کفر و ارتداد ہیں لیکن مسلمانوں کی اس طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ارتداد کے بعد کسی کلیسا یا دیگر مذاہب کے عبادت خانوں میں نہیں جاتے اور نہ ہی اپنے مرتد ہونے اور دین بدلنے کا اعلان کرتے ہیں اور نہ ان کا خاندان اس ارتداد کی وجہ سے ان سے قطع تعلق کرتا ہے بلکہ یہ لوگ اس ارتداد کے بعد بھی بدستور اپنے گھر میں ہی زندگی گزارتے ہیں انہیں پہلے کی طرح تمام خاندانی حقوق حاصل ہوتے ہیں بلکہ خاندانوں میں اکثر اسی قسم کے روشن خیال مرتد لوگوں کا ہی اثر و رسوخ چلتا ہے انہی وجوہات کی بنا پر نہ تو معاشرہ ان کے ارتداد کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے محاسبے کی نوبت آتی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ملامت کی جاتی ہے بلکہ یہ لوگ بدستور معاشرے میں گھل مل کر رہتے ہیں اور معاشرے کے اجتماعی حقوق کے حقدار بھی ٹھہرتے ہیں یہ عالم اسلام کا نہایت اہم مسئلہ اور نہایت قابل فکر معاملہ ہے ایک ارتداد ہے جو سیلاب کی طرح پھیلتا جا رہا ہے لیکن عمومی طور پر کسی کی اس طرف توجہ نہیں حد تو یہ ہے کہ علماء کرام اور دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ بھی نہ صرف یہ کہ آمت المسلمین کو اس کے خطرے سے خبردار نہیں کرتے بلکہ خود بھی اس سے بے خبر ہیں گزشتہ زمانے میں جب ان کفریہ نظریات نے مسلمانوں کے دلوں میں گھر نہیں کیا تھا تو جب کوئی پیشیدہ مسئلہ پیش آتا تو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے چنانچہ اس زمانے میں ایسے موقع کے لیے ایک ضرب المسل مشہور تھی قدیت ولا ابا حسن لہا یعنی مسئلہ پیش آیا ہے لیکن اس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن یعنی حضرت علی کرم اللہ و موجود نہیں ہے لیکن میں آج کہتا ہوں کہ ردتن والا ابا بکر لہا یعنی ارتداد پھیل رہا ہے لیکن اس کے لیے کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا نہیں ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو دبانے کے لیے جنگ کی ضرورت نہیں نہ تو کوئی انقلابی عمل اس کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کو زیر کرنے کے لیے کوئی تلخ تجربہ مفید ہوگا بلکہ طاقت کا استعمال اور طبیعتوں کی باہمی تلخی اور بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے جو کہ اس کو مزید ابھار دے گی اسلام میں نہ تو مسیحیت کی طرح تفتیش کے محکمے ہیں اور نہ دین کی وجہ سے کسی پر زور و زیادتی کی گنجائش ہے بلکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لئے عزم حکمت مشکلات پر صبر و استقامت اور گہرے نظر و فکر کی ضرورت ہے اس دین جدید کے فروخ کی وجوہات یہ نیا دین اسلامی دنیا میں کیسے پھیلا اور اس نے کیسے مسلمانوں کو عین ان کے گھروں کے اندر نشانہ بنایا اور کس طرح اس نے لوگوں کے دل و دماغ پر ایک عالمگیر تسلط جمایا ان تمام سوالات کے جواب کے لیے انتہائی باریک اور پر فکر وضاحت کی ضرورت ہے قصا کچھ یوں ہوا کہ انیسویں صدی میں دنیا اسلام پر تھکاوٹ اور بڑھاپے کے آثار تاری ہونے لگے اور مسلمان دعوت و عقیدہ اور علم اقلیت کے لحاظ سے انتہائی ضعف اور پستی کی طرف گرنے لگے اسلام تو بے شک کبھی بڑھاپے کی منزل سے آشنا نہیں ہو سکتا اس کی مثال تو سورج کسی ہے کہ قدیم ہونے کے باوجود بھی ہر وقت جدید اور ہر دم جوان رہتا ہے لیکن یہ مسلمان تھے جو ضعف اور سستی کا شکار ہو گئے پھر نہ ان کے عملی میدانوں میں کوئی ہل چل رہی اور نہ فکر اور جدت کے میدان میں وہ کوئی کارنامہ انجام دے سکے دعوت کا جوش وول والا اور اسلام کو مؤثر اور عمدہ طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ بھی ناپید ہو گیا مزید برآں یہ ہوا کہ نوجوانوں سے ربط نہیں رکھا گیا اور نہ ان کی اسلامی ذہن سازی کی کوشش کی گئی حالانکہ مستقبل کا دور انہی کا تھا اس نوخیز نسل کو اس بات کا قائل کرنے اور سمجھانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ اسلام ایک صدا بہار پیغام اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قابل عمل دین ہے قرآن ہی تنہا وہ معجزہ اور ابدی کتاب ہے جس کے عجائبات کی انتہا نہیں نہ اس کے علوم کا ذخیرہ ختم ہونے کو ہے اور نہ اس کی جوانی میں کوئی بڑھاپن آ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی ذات میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے پیغمبر اور ہر زمانے کے لیے ہدایت و رہنمائی اور کامیابی کا سرچشمہ ہیں۔ ہے اسلامی شریعت تمام عقلی و دیگر آسمانی قوانین سے بلندر اور ہر زمانے میں زندگی کے تمام شعبوں کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہے ایمان و عقیدہ اور اخلاقی و روحانی اقدار ہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک شریف سوسائٹی اور پاکیزہ تمدن کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے نئی تہذیب کے پاس ذرائع و وسائل تو ہیں لیکن اخلاق و عقائد اور زندگی کے مقاصد کا سرچشما صرف انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے اور ایک متوازن اور صالح معاشرے کا قیام صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مقاصد و وسائل صحیح تناسب کے ساتھ جمع ہو جائیں یہ صورتحال اور یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ اپنے فلسفوں کا لشکر لے کر اسلامی دنیا پر حملہ آور ہوا وہ فلسفے جن کی تدوین اور تراش و خراش بڑے بڑے فلاسفہ اور یگانہ روزگار شخصیتوں کی کاوشوں کا ثمرہ تھی جنہوں نے ان پر ایسا علمی اور فلسفیانہ رنگ چڑھایا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہی فکر انسانی کی معراج ہے مطالعہ و تحقیق اور عقل انسان کی پرواز اس پر ختم ہے اور غور و فکر کا یہ وہ نچوڑ ہے کہ جس کے بعد کچھ اور سوچا ہی نہیں جا سکتا حالانکہ ان فلسفوں میں کچھ چیزیں وہ تھیں جو تجربات اور مشاہدات پر مبنی تھیں اور وہ صحیح تھیں اور بہت سی چیزیں وہ تھیں جو محض گمان اندازوں اور فرضی خیالات پر قائم تھیں گویا ان میں حق بھی تھا اور باطل بھی علم بھی تھا اور جہل بھی مضبوط حقائق بھی تھے اور شاعرانہ تخیولات بھی اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ شاعری نظم و قافیہ بندی ہی میں منحصر ہے بلکہ یہ فلسفہ اور علم کے میدان میں بھی ہوتی ہے مسلم دنیا میں یہ فلسفے مغربی فاتحین کے جلوں میں آئے اور مشرقی عقل و طبیعت نے فاتحین کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت بھی قبول کر لی مشرق کے تعلیمی یافتہ طبقے نے بڑھ کر ان کو قبول کیا ان میں کچھ تو وہ تھے جو اس کی حقیقت سے واقف تھے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی اور اس میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اس کے انجام اور حقیقت سے ناواقف تھے اور ان پرکشش فلسفوں کے اندے مقلط تھے ان فلسفوں پر ایمان لانا ہی عقل و خرت کا معیار بن گیا اور اس کو روشن خیالوں کا شعر سمجھا جانے لگا اس طرح یہ الحاد و ارتداد اسلامی ماحول اور اسلامی دائروں میں بغیر کسی شورش اور کشمکش کے پھیل گیا نہ والدین اس انقلاب پر چونکے نہ اساتذہ اور مربیوں کو خبر ہوئی اور نہ غیرت ایمانی رکھنے والوں کو, کو کوئی جنبش ہوئی اس لیے کہ یہ ایک خاموش انقلاب تھا اس الحاد و ارتداد کو اختیار کرنے والے مرتدین کسی کلیسا میں جا کر نہیں کھڑے ہوتے تھے نہ کسی معابد میں جاتے نہ کسی بت کے سامنے ماتھے ٹیکتے اور نہ کسی تاغوت کے نام پر نظرانہ دیتے تھے جو کہ اس فتنے سے قبل کفر و ارتداد اور زنادقہ کی علامت سمجھی جاتی تھی پچھلے زمانے میں جب کوئی اسلام سے مرتد ہو جاتا تو اسلامی معاشرے کو خیربات کہہ کر اس معاشرے کے ساتھ مل جاتا تھا جس کا دین اس نے اختیار کیا ہوتا تھا اور وہ اپنے عقیدے اور نظریات کی تبدیلی کو ڈنکے کی چوٹ پر ظاہر کرتا تھا اور اپنے نئے عقیدے کے راہ میں ہر قسم کا نقصان اٹھانے کو تیار رہتا تھا اسے اس پر اصرار نہیں ہوتا تھا کہ پرانی سوسائٹی میں جو حقوق اور منافع اسے حاصل تھے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس سوسائٹی سے چپکا رہے لیکن آج جو لوگ دین اسلام سے اپنا تعلق منقطع کرتے ہیں وہ اس پر تیار نہیں ہوتے کہ اسلامی سوسائٹی سے بھی اپنا رشتہ کاٹ لیں حالانکہ دنیا بھر میں اسلامی معاشرہ ہی تنہا وہ معاشرہ ہے جس کی عمارت عقیدے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے اور مخصوص عقائد کے بغیر اسلامی معاشرہ وجود ہی میں نہیں آتا لیکن یہ نئے مرتدین پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ نظریاتی طور پر مرتد ہونے کے باوجود اسلامی معاشرے میں رہیں معاشرے کا اعتماد بھی حاصل کریں اور ان حقوق سے بھی استفادہ کرتے رہیں جو اسلام ایک اسلامی معاشرے کے افراد کو دیتا ہے یہ ایک ایسی نرالی صورت حال ہے کہ جس سے اسلامی تاریخ کو کبھی سابقہ نہیں پڑا اب تک کی گفتگو زیادہ تر بنیادی عقائد ایمان باللہ ایمان بالرسل ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرہ وغیرہ کے پہلو سے رہی اور شبہ یہی پہلو سب سے اہم ہیں اور کفر ایمان اور زندقہ و اسلام کے درمیان یہی حد فاصل ہے لیکن اس کے علاوہ ان فلسفوں کے اثرات کے کچھ اور بھی پہلو ہیں جن کو سامنے لانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ موجودہ عالم اسلام کی تصویر مکمل ہو سکے ان فلسفوں نے جہاں ایک طرف عقائد اور اخلاقی قدروں کو مجروح کیا ان جاہلی جذبات و احساسات کی تخم بھی کی جن سے اسلام نے کھل کر جنگ کی تھی اور جن پر پیغمبر اسلام نے پوری قوت سے چوٹ لگائی تھی مثال کے طور پر عصبیت جاہلیہ کو لیجئے جو نسل وطن یا قومیت کی بنیاد پر ہوتی ہے پھر اس کی اس قدر تقدیس کی جاتی ہے کہ اس کی خاطر جانیں دی جاتی ہیں اس کا ہر طرح سے دفاع کیا جاتا ہے اور اس کے پرچم تلے ایک ہو کر لڑا جاتا ہے اور اسلامی معاشرے کو بھی اسی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کا عقیدہ اور دین درمیان سے نکل جاتا ہے اور عصبیت لوگوں کے دل و دماغ اور زندگی کے آداب اور طور طریقوں پر تسلط حاصل کر لیتی ہے یہ قوم پرستی یقیناً اسی گہرائی قوت اور ہماگر صفات کی وجہ سے آسمانی ادیان کے برابر ایک دین کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے جس کی گرفت انسانوں کی پوری زندگی پر ہوتی ہے یہ عصبیت جب کسی معاشرے پر چھا جاتی ہے تو انبیاء علیہ السلام کی محنتوں اور کوششوں پر پانی پھر جاتا ہے اور دین جو پوری دنیا پر حاکمیت کے لیے آیا ہے وہ صرف چند عبادتوں اور رسومات کے حد تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے اور اسلامی دنیا ایسی چند ریاستوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف رہتی ہیں اور اس امت کا شہرازہ بکھر کر رہ جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ جلشان ہوں فرماتے ہیں ان نہ ہی امتا کم وانا ربکم انا فتقون صورت الانبیاء آیت بانوے ترجمہ بے شک تمہاری یہ امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں سو مجھ ہی سے ڈرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت جاہلیہ کے خلاف پوری شدت سے جنگ کی تھی اس کے بارے میں امت کو صاف الفاظ میں آگاہی دی تھی اور اس کے تمام وہ راستے بند کیے تھے جس سے یہ ابھر سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوششیں اس لیے تھی کیونکہ ان عصبیتوں کے ساتھ ایک عالمی دین کے قیام کا کوئی امکان نہیں تھا اور امت واحدہ کی وحدت چار دن بھی سلامت نہیں رہ سکتی تھی اس عصبیت کی مذمت اور اس کی تردید شریعت اسلامیہ میں ایک مسلم حقیقت ہے اور اس بارے میں دین اسلام میں انگنت دلائل موجود ہیں جو شخص بھی اسلام کا مزاج جانتا ہو یا دوسرے ادیان کی طبیعت سے واقف ہو وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بھی دین اس طرح کی قوم پرستی کو قبول نہیں کرتا اگر کوئی شخص سیاسی اور مذہبی رجحانات سے خط نظر کر کے غور کرے تو وہ بآسانی با دیکھ سکتا ہے کہ انسانوں کے درمیان تباہی یا تخریب، فساد اور تفریقے کا سب سے بڑا عامل قوم پرستی ہی ہے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ پوری امت مسلمہ ایک ہو کر متحد ہو جائے اور پوری انسانیت ایک عقیدے پر جمع ہو جائے اور ایک ایسا نیا معاشرہ تشکیل پائے جو صرف دین اور رب العالمین پر ایمان کی بنیاد پر قائم ہو اور اس معاشرے میں سلح امن محبت اور جوڑ پیدا ہو اور اس میں رہنے والے سب ایک ایسے جسم کی مانند ہو کہ ان میں سے کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو سب اس کی وجہ سے بےقرار ہو جائیں تو اس مشن کے حامل انسان کے لیے تو بالکل قدرتی اور عقلی بات ہے کہ وہ ان نسلی قومی اور وطنی عصبیتوں کے خلاف کھلا اعلان جنگ کرے اور اس انتہائی حد تک ان کے خلاف لڑے کہ یہ قصے ماضی بن کر رہ جائیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایسی تاریخ چھوڑ جائے جو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے لیکن یورپ کے سیاسی اور ثقافتی غلبے کے بعد سے دنیا اسلام اہل مغرب کے سیاسی اور نظریاتی پروپیگنڈوں کی وجہ سے حسب نسب ذات پات رنگ و نسل اور وطنیت کی بنیاد پر عصبیتوں کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے خلاف صف سفارا ہو گئی بلکہ امت مسلمان نے اس عصبیت کو اس طرح ایک مسلم حقیقت کے طور پر قبول کر لیا کہ اب ان کے لیے بآسانی اس سے چھٹکارا ممکن نہیں آج اس دنیا اسلام کا حال یہ ہے کہ اس میں بسنے والی تمام قومیں حیرت انگیز حد تک ان عصبیتوں کو زندہ کرنے اور ان کے گنگانے میں مصروف ہیں جن کو اسلام ہی نے موت کی آغوش میں سلایا تھا وہ عصبیتیں جو مشرقین میں اسلام سے قبل موجود تھیں اور جنہیں اسلام نے آ کر ختم کیا آج مسلمان ان کو دوبارہ زندہ کرنے میں کوشہ ہیں یہ وہ برائی تھی جسے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جاہلیت کا نام دیا ہے یہ وہ لفظ ہے جس سے زیادہ وحشت اور تنفر انگیز کوئی دوسرا لفظ اسلام کی لغت میں موجود نہیں جس سے نجات پانے کو قران مسلمانوں پر اپنا احسان جتلاتا اور تاقید کرتا ہے کہ مسلمان اس نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفاء حفرۃ من النار فانقذکم منها سورہ ال عمران ایت 103 ترجمہ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں جب تم دشمن تھے آپس میں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور اس اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ آگ کے گھڑے کے کناروں پر تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آگ سے بچایا دوسری جگہ ارشاد فرمایا بل اللہ یمن علیہ کوم انہدا کم ان كنتم تم صادقین الحجرات آیت سترہ ترجمہ بلکہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ایک اور جگہ ارشاد فرمایا تلیجماتی النور ان اللہ بكم لف الرحیم صورت الحديد کی آیت نو ترجمہ اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیت نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لائے اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق بہت مہربان ہے قرآن پاک کی یہ آیا پڑھنے کے بعد تو ایک مومن کا حال یہ ہو جانا چاہیے کہ اس جاہلیت کا جب بھی زبان پر ذکر آئے تو حقارت اور نفرت کے ساتھ آئے اور ناگواری کے جذبات چہرے سے ظاہر ہونے لگیں چاہے وہ جاہلیت اسلام سے پہلے کی ہو یا جدید دور کی روشن خیال جاہلیت آپ نے کبھی کسی قیدی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ رہائی کے بعد وہ اپنی قید و بند کی ذلتوں اور سختیوں کو یاد کرے اور اس کے رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں یا کیا آپ نے کبھی کسی مہلک و موزی مرض سے صحت پانے والے شخص کو دیکھا ہے کہ اسے اپنی بیماری کے ایام و احوال یاد آئیں اور اس کا دل افسردہ اور رنگ متغیر نہ ہو اور کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کو ڈراؤنے اور پریشان کن خواب دیکھنے والا صبح کو ان خوابوں کو یاد کرے اور خدا کا شکر نہ ادا کرے کہ یہ محض و خیالات نکلے پھر جب قیدی اپنے ایام میں قید و بند کو خوشی سے یاد نہیں کرتا جب سے مریض کے لیے اپنے ایام میں کرب کی یاد خوشگوار نہیں ہوتی اور جب برے خوابوں کو یاد کر کے شکر ہی ادا کرنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ خواب بس خواب ہی رہے تو جاہلیت تو ان سب سے بدتر وہ شعی ہے کہ جس میں جہل و گمراہی کی بدترین اقسام پائی جاتی ہیں اور دنیا و آخرت کے کتنے ہی نقصانات اور خطرات اس میں پنہا ہیں اس کی یاد پر تو سزاوار ہے کہ آدمی کو شدید سے شدید تر گواری ہو اور بے اختیار شکر ادا کرنے کو جی چاہے کہ اس کے دن بیت گئے اور اللہ نے اسے اس تاریخی سے دور رکھا اس لیے تو صحیح حدیث میں آتا ہے فلا فن من کن نفی و جد حلاوت ان يكون اللہ رسول ہو احب الیه مما سواهما وان يحب لا سو مر اللہ وہ اینک رہافر کما رہو جس شخص میں تین صفات پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا پہلی صفت اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں دوسری صفت اگر آدمی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لئے کرے تیسری صفت کفر کی طرف لوٹنا اسے اتنا ناپسند ہو کہ جتنا آگ میں جلنا اللہ تعالی بہت شدت کے ساتھ جہالت کی خصلتوں اس کی علامات اور نشانیوں اور ان کے بڑوں کی برائی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وجعلناہم أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِن المقبوحین صورت القصص کی اکتالیسویں اور بیالیسو آیت ترجمہ ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت میں ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی دنیا میں ہم نے لانت ان کے پیچھے لگا دی ہے اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے اسی طرح سورہ میں آیت ستانوے تا ننانوے میں فرماتے ہیں وما امر فرعون برشید۔ یقم قو یومتیمتی حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھیک بات نہیں تھی وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا اور وہ بدترین گاٹ ہے جس پر کوئی اترے اور پھٹکار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے اور قیامت کے دن بھی یہ بدترین صلاح ہے جو کسی کو دیا جائے لیکن آج اسلامی دنیا کے بہت سے علاقے مغرب کے فلسفے اور افکار سے متاثر ہونے کی وجہ سے اسلام سے قبل کے زمانہ جاہلیت کے تمدن رسم و رواج اور ان کی تہذیب کی طرف لوٹنے کے لیے بیتاب نظر آتے ہیں اور ان کو اس زمانے سے دلی لگاؤ پیدا ہوتا جا رہا ہے اور ان میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس زمانے کے دینی شاعر کو دوبارہ زندہ کریں اور ان کے کارناموں کو رہتی دنیا تک زندہ جاوید رکھیں جیسے وہ کوئی تاریخ کا زرعی دور ہو یا وہ تہذیب کوئی ایسی بڑی نعمت ہو جس سے اسلام نے ان کو محروم کر دیا ہو جاہلیت کے اس دور کی طرف واپسی کو پسند کرنا در حقیقت اسلام کی بے بہا نعمتوں کا انکار اللہ جلشانہ کے احسانات کی ناشکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری قدری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت سے ناواقفیت اور حد درجے کی جہالت ہے ان تمام باتوں کا مطلب تو یہ ہوا کہ کفر و بت پرستی کی برائی دلوں سے نکل گئی اور جاہلی خرافات سے کوئی نفرت باقی نہ رہی یہ وہ باتیں ہیں کہ ایک صاحب ایمان باشعور مسلمان کے متعلق ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ عقائد تو وہ ہیں کہ جس پر ایمان سلب کر لیا جاتا ہے اور اسلام کی دولت چھین لی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق تہرنے کی بجائے اس کے اعتاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولادین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 ان عصبیتی رجحانات کے علاوہ ایک اور فتنہ بھی ہے جس سے عالم اسلام دو چار ہے وہ آنکھیں بند کر کے مادیات کے پیچھے پڑنے کا رجحان ہے یعنی ہر عقیدے اور ہر شے مال پر قربان دوسرے الفاظ میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا مذہبی روحانیت سے لا تعلق خواہشات اور حوث کا پجاری ہونا اس فتنے کا نخص... اس فتنے کا نقصان یہ ہوا کہ مسلم معاشرے میں مال کمانے کی ایک دوڑ لگ گئی اخلاقی بےراہ روی اور بے حسی اپنے عروج کو پہنچ گئی اللہ تعالی کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھا جانے لگا فسق و فجور اور شراب نوشی جیسے بڑے بڑے گناہ عام ہو گئے اسلام کے مقرر کردہ حدود و قیود اور فرائض سے آزادی کا ایسا حال ہو گیا کہ جیسے اسلام کے اس معاشرے سے کوئی تعلق ہی نہیں یا اسلامی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور اب اس پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ اسلامی دنیا کے دینی اور اعتقادی حالات کی اجمالی تصویر ہے یہ جاہلیت کے طوفان کا ایک ایسا خطرناک ریلہ ہے کہ جس نے اسلامی دنیا کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور یہ اسلامی دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا سانحہ ہے عالم اسلام پر ہونے والے اب تک کے حملوں میں ان فتنوں کے اثرات سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں ملت اسلامیہ پر دشمن کے ان فکری حملوں کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ ان کی شرنگیزیوں کا شعور رکھنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں جو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں یونانی فلسفے کی وجہ سے جو ہی الحاد و زندقہ پھیلنا شروع ہوا تو فوراً اس کے مقابلے کے لیے ایسے لوگ میدان میں نکل آئے جو اپنی دانشمندی، بے مثل ذکاوت قوی علم اور پر اثر شخصیت کے ذریعے اس فلسفے کے خلاف لڑے اسی طرح فرقۂ باطنیہ اور ملاحدہ بھی پیدا ہوئے لیکن ان کے خلاف بھی علم و حکمت اور دلیل و برہان کی تلواریں لے کر اسلام کے سرفروش میدان میں آ کودے تھے چنانچہ اسلام ان بروقت نصرتوں کے بنا پر علمی اور عقلی اعتبار سے ایسی مضبوط پوزیشن میں رہا کہ مخالفت کی موجیں اٹھتی اور سر ٹکرا کر واپس چلی جاتی سیلاب کے ریلے آتے اور بے اثر ہو کر گزر جاتے آج دنیا اسلام کا اولین مسئلہ اخلاقی تنزلی کا نہیں اور نہ ہی عبادات و نوافل میں کمزوری نہ شاعر اسلام کو چھوڑنا اور غیروں کی تقلید کرنا آج کے بنیادی مسئلے ہیں اگرچہ یہ مسائل بھی انتہائی اہمیت کے حامل اور بھرپور توجہ کے مستحق ہیں لیکن وہ مسئلہ جو آج طوفان بن کر کھڑا ہوا ہے اور پورا عالم اسلام اسی کی زد میں آیا ہوا ہے وہ اسلام پر ثابت قدم رہنے یا اس سے دستبردار ہونے کا مسئلہ ہے اسلامی دنیا میں آج ایک مارکا برپا ہے جس میں ایک طرف تو مغرب کا سیکولر یعنی بے دین فلسفہ ہے تو دوسری طرف آخری آسمانی دین اسلام ہے ایک طرف مادیت کا سیلاب ہے تو دوسری طرف آسمانی شریعت یوں لگتا ہے کہ یہ بے دین اور بے دینی کے درمیان آخری مار ہوگا جو کہ دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا آج کا جہاد آج کی خلافت نبوت اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ لادینیت کی ان طوفانی موجوں کا مقابلہ کیا جائے اور آگے بڑھ کر ان قوتوں کے دل اور ان کے مرکز پر حملہ کیا جائے جو عالم اسلام کی جڑے کھوکھلی کر رہی ہیں اور عالم اسلام پر بے دینی کی الغار کر رہی ہیں آج نئی نسل کے دلوں میں دوبارہ اسلام کے اصول عقائد اس کی حقیقت اور قوانین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کمزور ایمان کو یقین اور پختگی میں بدلنے کی ضرورت ہے اور ان کے دلوں میں راسخ ہوتی ہوئی نظریاتی کمزوری اپنے دین پر آدم اعتماد اور اس و بے چینی کی اس کیفیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہمارا روشن خیال طبقہ مبتلا ہے انہیں اسلام پر مطمئن کرنا اور ان کے تمام جاہلی افکار اور نظریات جو ان کے دلوں میں گھر کر گئے ہیں ان کے خلاف علمی اور عقلی دلائل پر مبنی جد و کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے یہاں تک کہ اسلامی فکر اور اسلامی نظریات ان کی فطرت بن جائیں مکمل ایک صدی سے یورپ ہماری نوجوان نسل اور ہماری عقلوں پر چھاپے مار رہا ہے اور ہمارے ذہنوں میں مذہب کے بارے میں شک الحاد منافقت بے ایمانی اور ایمان بالغیب پر بے اعتمادی کے بیج بو رہا ہے اور اس کے عوض ہمیں جدید اقتصادی اور سیاسی فلسفوں کے جال میں پھنسانے کی کوششیں کر رہا ہے اس کے مقابلے میں ہم میں ان نئے فلسفوں سے اسلام کے دفاع کا کوئی شعور اور فکر پیدا نہیں ہوئی اور ہم اپنے اسلاف کی علمی میراث پر ہی تکیہ کیے بیٹھے رہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس ترقی پر اضافہ کرنا بھی ہمارا فرض ہے ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہی کہ یورپ کے ان فلسفوں کو سمجھیں اور پھر ان کا علمی محاسبہ بلکہ سرجنوں کی طرح ان کا پوسٹ مارٹم کریں ہمارا سارا وقت سطحی بحثوں کی نظر ہوتا رہا اور اس غفلت کے نتیجے میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ گزشتہ عرصے میں اسلامی معاشرہ ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے برابر تنزلی کا سامنا کرتا رہا اور اسلامی ممالک میں حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ آ گئی جو نہ تو اسلام کے بنیادی اصولوں اور عقیدوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے دفاع کو ضروری سمجھتے ہیں اور نہ ان کا مسلم عوام کے ساتھ سیاسی مسلحتوں کے علاوہ کوئی تعلق ہے بے دینی کی اس فکر کو آہستہ آہستہ ادبیات رسم و رواج صحافت اور سیاست کے ذریعے عوام کی طرف راہ مل گئی یہاں تک کہ مسلم عوام اس بے دین طبقے کی مکاری اور معاشرے پر اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کے جھانسے میں آ گئی اور کاروبار زندگی کی لگامیں ان کے ہاتھ میں تھما دیں حالانکہ مسلم عوام میں خیر صلاح اور اچھی صلاحیتیں موجود ہیں اور دنیا میں وہ بلند معاشروں میں شمار ہوتی ہیں لہٰذا اگر یہی حال رہا تو الحاد و فساد مسلم معاشرے پر اثر انداز ہونے کے لیے مزید راستے ڈونڈ لے گا یہاں تک کہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا جو گاؤں اور قصبوں میں رہتے ہیں اور ان کا پیشہ صنعت و زراعت ہے جیسے کہ اس سے قبل یورپ میں ہوا اور اگر بتوفیق کے اس کا راستہ نہ روکا گیا تو مشرق میں بھی یہی تاریخ دہرائی جائے گی اسلامی دنیا کو آج ایک نئی اسلامی دعوت کی ضرورت ہے جس کا نعرہ ہو ایمان من جدید ال ایمان من جدید آؤ پھر سے اسلام پر ایمان پیدا کرو لیکن تنہا یہ نعرہ کافی نہیں آج کام سے پہلے ایک حکیمانہ دعوت کی ضرورت ہے کہ وہ طبقہ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتا ہے اور عوام کے تمام اختیارات کا مالک بنا ہوا ہے کس طرح اس کو دوبارہ اسلام کی طرف لٹایا جائے اور کس طرح ان کے دلوں میں دوبارہ اپنے دین پر یقین کو جاگزی کیا جائے اور کیسے ان کو زمانے کے بے دین فلسفے تمدن اور مغربی ترجیحات سے آزاد کیا جائے اسلامی دنیا کو آج ایسے اشخاص کی ضرورت ہے جو اس دعوت کے لیے اپنے آپ کو بالکل فارغ کریں اپنے علم استعداد اور دیگر وسائل کو اس راستے میں صرف کریں وہ ایسے لوگ ہوں جن کو نا منصب کی ضرورت ہو نہ مال اور مرتبے کی نہ ملازمت نہ نوکری اور نہ حکومت کی تلاش ہو نہ ہی وہ کسی کے لیے دل میں بغز رکھتے ہوں وہ لوگوں کو تو فائدہ پہنچائیں لیکن اپنے ذاتی مفاد کو بالکل بھول جائیں وہ ایسے لوگ ہوں جو لوگوں کو دینے والے ہوں ان سے مانگنے والے نہ ہوں اگر کوئی طبقہ کسی چیز کے لیے مرتا ہو تو وہ چیز اسی کے لیے چھوڑ دیں حتیٰ کہ ان پر کوئی تہمت نہ لگائی جا سکتی ہو اور شیطان ان کے خلاف کوئی ہتھیار فراہم کر کے نہ دے سکتا ہو اخلاص ان کا شعار ہو اور نفس پرستی خود پسندی اور ہر قسم کی عصبیت سے بالا تری ان کا امتیاز ہو اور جو انہیں مغرب کے ان فلسفوں کی ذہنی غلامی سے نجات دلا سکے جنہیں ان میں سے کچھ نے تو سوچ سمجھ کر اور زیادہ تر نے محض وقت کی ہوا سے متاثر ہو کر حرز جان بنا لیا ہے ان کے ذہنوں اور فکروں میں اسلامی تعلیمات دوبارہ جاگزی ہو جائیں ان کا دل و دماغ دوبارہ اسلام سے سیراب ہو جائے اس کام کے لیے عالم اسلام کے ہر گوشے میں آج ایسے ارباب عظیمت درکار ہیں جو مارکی کے اختتام تک اس علمی محاذ پر جمے رہیں میں ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو دین کو سیاست سے الگ رکھنے کے قائل ہیں اور دین کی ایسی تعبیر و تفسیر کرتے ہیں کہ جس سے وہ زندگی کے ہر نظام اور حالات کے ہر سانچے میں خواہ وہ اسلام سے کتنا ہی ہٹا ہوا ہو فٹ ہو جائے اور ہر رنگ کی سوسائٹی میں جڑ جائے اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہوں جو سیاست کو قرآن میں مذکور شجرا ملعنا کا مزداق سمجھتے ہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مسلمان قوموں میں صحیح سیاسی شعور کے داعی ہیں اور ہر اسلامی ملک میں صالح قیادت کو بروئے کار دیکھنا چاہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا اعتقاد ہے کہ دینی معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک دین کو اقتدار حاصل نہ ہو اور حکومت کا نظام اسلامی بنیادوں پر استوار نہ ہو میں اس کا داعی ہوں اور زندگی کی آخری سانس تک یہ دعوت دیتا رہوں گا چاہے حالات کے تقاضے دینی حکمت اور تدریج کو سامنے رکھتے ہوئے مقصد کی طرف چلنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے اب تک ہماری کوششیں اور ہماری صلاحیتیں ہمارے وسائل اور ہمارے اوقات سیاسی اور تنظیمی تحریکات کی نظر ہوتے رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کے عوام مومن ہے اور وہ روشن خیال صاحب اقتدار لوگ جو عوام کی قیادت کر رہے ہیں بنیادی طور پر مومن لوگ ہیں کیونکہ اسلام کے بنیادی اصولوں اور عقائد پر یقین رکھتے ہیں اور اسلام کی سربلندی اور عملی نفاذ کے لیے جنون کے درجے میں کام کرتے ہیں لیکن صورت حال اس کے برعکس ہے قوم کا یہ حال ہے کہ ایمان میں ضوف اور اخلاق میں انحطاط آ چکا ہے لیکن اس کا نہ ہمیں پتا چلا نہ خود قوم کو شعور ہوا اور روشن فکر طبقے کا حال یہ ہے کہ مغربی فلسفوں اور سیاست و اقتدار کے اثر سے بیشتر افراد میں عقیدہ گویا پگل چکا ہے بلکہ بہت سو کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ اسلامی عقیدے کے کھلے باغی بن چکے ہیں اور مغربی فلسفوں اور ان فلسفوں کے لائے ہوئے افکار و عقائد پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لا چکے ہیں اور ان کے لیے دنیا سے لڑ جانے کا جوش و الولا اور ان کی نشر و اشاعت کا جنوں اپنے اوپر سوار رکھتے ہیں انہیں یہ فکر ہے کہ زندگی کا نظام ان فلسفوں کی روشنی اور ان کی دی ہوئی بنیادوں پر استوار کیا جائے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ پوری قوم کو اس دینیت سے مانوس کیا جائے پھر عمل کے میدان میں بعض جلد باز ہیں اور بعض درجہ بدرجہ کام کرنے کے عادی ہیں بعض ان دینی مغربی نظریات کو بزور بازو قوم پر ٹھونسنا چاہتے ہیں اور بعض قوم کو اس شیشے میں خوبصورتی کے ساتھ اتارنے کی راہ پر گامزن ہیں لیکن طریقہ کار کے اس اختلاف کے باوجود ہدف اور آخری مقصد سب کا ایک ہی ہے ایسے لوگوں کے سامنے رد عمل کے طور پر کام کرنے والے علماء دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو ان نظریات کے حامل لوگوں کے خلاف سخت رویہ اپناتے ہیں ان کی تکفیر کرتے اور ان کے سائے سے بھی دور رہنا پسند کرتے ہیں یہ علماء ان بدین نظریات اور تہذیب کے اسباب اور بنیادوں کو معلوم کرنے کی جستجو نہیں کرتے اور نہ اس طبقے کی اصلاح کرنے اور ان کی حالت بدلنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طبقے کے ساتھ میل جول پیدا کیا جاتا اور دین اور دینداروں سے ان کی وحشت دور کی جاتی تاکہ ان کے دلوں میں موجود ایمان کے باقی ماندہ ذرات کی تربیت مؤثر اسلامی دعوت کے ذریعے کی جا سکتی اور ان کے مال و دولت اور منصب سے مستغنی ہو کر آہستہ آہستہ مخلصانہ طریقے سے ان کے دلوں کو پھیرا جاتا دوسرا طبقہ ان علماء کا ہے جو ان کے ساتھ تعاون تو کرتے ہیں مگر دنیاوی مسالح اور منافع حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگ ان سے مال و جاہ کے فوائد تو حاصل کرتے ہیں مگر ان کی اصلاح اور ان کو کسی قسم کا دینی فائدہ پہنچانے کا سوچتے بھی نہیں یہ مفاد پرس لوگ نہ دعوت اللہ دیتے ہیں اور نہ کسی قسم کی دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے اندر اس بگڑے ہوئے طبقے کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں پائی جاتی ایسا کوئی گروہ نہیں جو اس صورتحال حال پر درد مند ہو جو سمجھے کہ یہ روشن خیال طبقہ ایک ایسا مریض ہے جسے علاج کی ضرورت ہے اور پھر اس کے علاج کی فکر کرے حکمت اور نرمی کے ساتھ دین کی دعوت لے کر اس میں گھسے اور بے لوس نصیحت کا حق ادا کرے ایسا کوئی تیسرا گروہ نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اس مغرب زدہ حصے کو دین اور دینی ماحول سے قریب ہونے کا کوئی موقع نہیں ملتا اس کی ساری زندگی اس ماحول سے وحشت اور دوری میں کٹ جاتی ہے اور پھر اس وحشت کو اہل دین کا وہ گروہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے جو اس کا سیاسی حریف اور فریق بن کر میدان میں اتر آیا ہے ایسے ہی ایک وہ گروہ بھی جو اس بعد وحشت میں اضافے کا سبب بنتا ہے جو دین کے نام پر اس طبقے سے جاؤ منصب اور حکومت و سلطنت کے لیے جنگ کرتا ہے اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ دین سے مزید خائف ہو جائیں اور بغض و عناد میں اور آگے بڑھ جائیں کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو شخص اس سے اس کی دنیا چھیننے کی کوشش کرتا ہے یہ اس سے بغض رکھتا ہے اور ان لوگوں سے بھی بغض رکھتا ہے جو اس سے حکومتی اختیارات چھینتے ہوں کیونکہ وہ اپنی بقا صرف حکومت اور اقتدار ہی میں سمجھتا ہے اور ان لوگوں سے بھی کینا رکھتا ہے جو اس کو عیاشی اور مزوں سے محروم کر دے کیونکہ وہ مادیات اور دنیاوی مزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو پہچانتا ہی نہیں اسلامی دنیا کو آج مخلص مسلمانوں کے ایک ایسے طبقے کی ضرورت ہے جو ذاتی اغراض سے صرف نظر کر کے دین کی طرف مخلصانہ دعوت دے جو ہر اس چیز سے دور ہوں جو لوگوں میں یہ بدگمانی پیدا کرے کہ ان لوگوں کا مقصد مادیات ذاتی مفادات اور اپنی قوم یا سیاسی تنظیم کے لیے حکومت کا حصول ہے اور جو اس طبقے سے میل ملاقات کے ذریعے مراسلت اور گفتگو کے ذریعے دعوتی اسفار اور پراثر اسلامی ادب کے ذریعے شخصی روابط کے ذریعے پاکیزہ کردار اور بلند اخلاق کے ذریعے زہد استغنا اور پیغمبرانہ اخلاق کی پر اثر نمائندگی کے ذریعے ان نفسیاتی اور عقلی گروہوں کو کھول دے جو مغربی علوم نے پیدا کی ہے یا جو دینی طبقے کی بے تدبیری کم فہمی کم نظری اور اسلام اور اس کے صحیح ماحول سے بڑھ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں یہی وہ گروہ ہے جس نے ہر دور میں اسلام کی خدمت کی ہے اموی سلطنت کا رخ پھیر دینے اور تخت خلافت پر عمر بن عبد رحمہ اللہ کو لا بٹھانے کا سہرا اسی گروہ کے سر ہے اور پھر ہندوستان میں مغل سلطنت میں اسی نوعیت کے انقلاب بھی اسی گروہ کی مرہون منت ہوا اکبر جیسے طاقت اور بادشاہ نے اسلام سے انحراف کر کے اور کھلی اسلام دشمنی پر کمر باندھ کر گویا یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اس اسلامی بر اعظم کو جو چار صدیاں اسلامی حکومت کے سائے میں گزار چکا تھا پھر پرانی جاہلیت کی طرف دکھیل دے لیکن ایک حکیمانہ دعوت اور ایسے حکیم اور دائع اسلام مجدد الفثانی رحمہ اللہ جو دعوت دین میں اخلاص کی اہمیت اور اسلام اور اسلامی دعوت کی باریکیوں کو خوب سمجھتے تھے ان کی اور ان کے جانشینوں کی با حکمت کوششوں کے تفیل بر سغیر ہندوستان کو ایک بار پھر پہلے سے بھی مضبوط اور اچھے انداز میں اسلام کی طرف موڑ دیا اس کے بعد اکبر کے تخت پر پے در پہ ایسے بادشاہ آئے جن میں سے ہر ایک اپنے پیش روح سے بہتر تھا یہاں تک کہ ہندوستان کے تخت پر ایک ایسا بادشاہ بھی برا ہوا جس کے ذکر اور کارناموں سے اسلام اور اصلاح کی تاریخ کو زینت ملی اور وہ اورنگ زیب عالمگیر تھے جن کی طرف فتح عالمگیری منصوب ہے نظریاتی ارتداد کا مقابلہ ایسا اہم فریضہ ہے جس میں ایک دن کی تاخیر کی بھی گنجائش نہیں آج اسلامی دنیا کے با اختیار ممالک اور باصلاحیت نسل کو ارتداد کے اس طوفان کے خطرناک ریلے کا سامنا ہے جو کہ مسلمانوں کے عقیدے اخلاق اور تہذیب کے خلاف ایک بغاوت ہے اور اگر اسلامی دنیا نے یہ ساثہ ضائع کر دیا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بطور میراث چھوڑا ہے اور مسلم نسلوں نے اسے نسل در نسل محفوظ کیا ہے اور اسلام کے غیرت مند سپوتوں نے اس کے دفاع کے لیے جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں تو پھر اسلامی دنیا کی بقابی خطرے میں پڑ جائے گی لہٰذا ضروری ہے کہ یہ موضوع ان تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے جو اسلام کا غم رکھتے ہوں استاذ محترم مولانا عبدالحادی مجاہد حفظہ اللہ اس مضمون پر بطور تبصرہ لکھتے ہیں علمان ندوی رحمہ اللہ نے اس دور میں مغربی فلسفے کے پرستاروں یعنی مرتدو کے علاج کے لیے ایک علمی دعوتی پرشفقت اور صوفیانہ جدجوت کا طرز عمل پیش کیا ہے یہ اسلوب اپنے وقت میں فطری اعتبار سے ایک صحیح اسلوب تھا لیکن علامہ ندوی رحمہ اللہ نے یہ مقالہ کئی سال پہلے اس وقت کی نظریاتی سیاسی اجتماعی اور انتظامی حالات کے تناظر میں لکھا تھا اور اس وقت کے نام نہاد مسلمانوں یعنی مرتدین نے اگرچہ ایک طرف علمی طرز پر اسلام سے منحرف ہونے کا راستہ اپنایا ہوا تھا لیکن کفر کی قیادت میں اس کے پرچم تلے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلح جدوجہد شروع نہیں کی تھی بلکہ منافقت جعلسازی سازی ریاکاری اور جھوٹ سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں سے ہمدردی کا دعوی بھی کرتے تھے اس لئے علامہ ندوی صاحب رحمہ اللہ اس طرح کے نظریاتی انحراف کے علاج کے لیے نظریاتی وسائل کو بروئے کار لانے کی وصیت کرتے ہیں لیکن اب جب کہ یہ مرتدین علانیہ طور پر کفر کے پرچم تلے ان کی صفوں میں کھڑے ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بےرحم عسکری جنگ میں مصروف ہیں اور کفار کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہیں اور انہوں نے امت مسلمہ کے ساتھ مصالحات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اور یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ اسلام کی حاکمیت اور شریعت کا نفاذ ان کے لیے قابل قبول نہیں اور اگر کوئی اس کی کوشش کرتا بھی ہے تو لازمی طور پر اسے بے رحمی کے ساتھ کچل دیا جاتا ہے یا اسے ملک بدر کر دیا جاتا ہے اس صورتحال میں لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کا علاج وہی ہے جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے ارتداد کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مغربی فکر رکھنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی ترازو سے تولا جائے ہو سکتا ہے کہ بعض کم عمر اور ناسمجھ اب بھی شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں کا شکار ہوں یا کفریہ ممالک اور باطل قوتوں کے پرچار کی زد میں آ کر ان سے متاثر ہو گئے ہوں لہٰذا اس قسم کی نظریاتی گمراہی سے ان کو نکالنے کے لیے ان کی طرف مصلحانہ ہاتھ بڑھانا بھی اسلامی فکر کے ہم خیال اور مخلص داعیوں کا فریضہ ہے اللہ تعالی ہمیں دور حاضر کے ارتداد کے خلاف مضبوط انداز میں زبانی مالی اور جانی طور پر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین یا رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد ولا وصحبه وبارک وسلم و اللہ خیرا والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ